ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تشاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار فعوض بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا للمتقين إماما أولئك جزون الغرفة بما صبروا سلامہ محترم سامعین نوجوان ساتھیوں بزرگان دین، ہم نے آپ حضرات کے سامنے اس صورت فرقان کی بڑی مشہور اور معروف دو دعائیں تلاوت کی ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمان نیک لوگوں کی دعاؤں کا تذکرہ کیا نیک لوگ ہمیشہ دعا کرتے ہیں اور ربنا حبلنا من عائن للمتقین اماما یہ نیک لوگوں کی دعا ہوتی اللہ ہمیں مال اپنے بیوی اپنے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرما اور اللہ ہمیں اور ہماری نسل کو متقین کا پیشوا اور رہنما بنا ہر اچھے کام میں ہمیشہ ہماری آنے والی نسل آگے آگے رہے یہ بڑی بہترین دعا ہے دعا مانگنی چاہیے آج خطبے کاسلم موسو جو ہے میرے بھائیوں اطحیات ہے جس کو ہم تش کہا کرتے ہیں نماز کے اندر نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو ہر دو رکعت کے بعد اللہ رب العالمی تشت پڑھنے کا ہمیں حکم دیا ہے چار رکعت والی یا تین رکعت والی نماز میں دو تشت پہلا تشعود اور دوسرا تشود اور دو رکعت والی میں ایک ہی تشہد ہوتا ہے وہی تشود اول ہے وہی آخر سب کچھ ہوتا ہے تو تشود کے متعلق آج کا خطبہ آیا ہوا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تشہد کی توفیق نصیب فرمائے یہ تشود ہم اور آپ نماز کے اندر ہیں آپ اگر جانتے ہیں سب سے خیر و برکت والی جگہ مسجد ہے اور سب سے زیادہ خیر و برکت والا عمل جو ہے دوستو نماز ہے حدیث کے اندر آتا ہے نبی رہتے ہیں جب انسان ہے, آ, نماز کی نیت سے مسجد کی طرف وضو کر کے نکلتا ہے تو اللہ رب العالمین کا فضل و کرم اتنا اس کے اوپر ہو جاتا ہے وضو کرتا ہے تو وضو سے گناہوں کی مقصد جب راستہ اپنے گھر سے مسجد کی طرف آتا ہے ہر ہر قدم پر ایک نیکی گنا ایک گناف اور جنت کے اندر ایک درجات اس کے بلند ہوتے ہیں نماز پڑھنے والے کتنے فائدے میں ہیں اور ہمارے جو بھائی نماز میں کوتاہی کرتے ہیں دن بھر چلتے چلتے ٹانگیں دکھ جاتی ہیں لیکن ایک قدم پر کوئی اجر و ثواب نہ ملا کیوں وہ بدبخت ہے جو نماز سے محروم ہو اور جو انسان نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے مسجد کی طرف آتا ہے نماز کے لیے تو کتنی لکیاں آنے جانے میں اکٹھا کر لیتا ہے پھر جب انسان مسجد میں داخل ہوا بسم اللہ ہی وسلام تو سلام اللہ رتول اللہ متحرحمتی کا اپنی رحمتوں کا دروازہ ہمارے اوپر کھول دی کتنی پیاری دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی انڈا انڈا پورے شاپ ہیں اور جب بندہ آ جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوا نیت باندھ کر کے کھڑا ہوا تو رحمت کے دروازے اس کے سر کے اوپر کھول دیے جاتے ہیں اب بندہ نیچے ہیں اور اوپر سے رحمتوں کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اس پر بڑا کمال یہ کہ نبی رہے سرافیشاف رماتے ہیں بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آیا پہلا سجدہ کرنے کے لیے جب سر ٹیکتا ہے زمین پر تو سر ٹیکنے کے پہلے پہلے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ زمین پر جھاڑ کے گرا ہے کتنی <سؤال> بڑی عجیب و چیز رہے ہے عجیب و غریب ہے میرے بھائی یہ نماز نماز اب بندہ نماز کے اندر جب دو رکعت پڑھ کر کے بیٹھا الحات و سلامات جب یہ تشعود پڑھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اللہ رب العالمین کی بڑی رحمتیں اس پر نازر ہوتی ہیں جیسے کہ آپ حضرات سنیں گے انشاءاللہ یہ تشہد جو ہے اتحیات اللہ وسلامات و طیبات اس تشہد میں جب بندہ نماز کی حالت میں اللہ کے بالکل قریب سر پر رحمتوں کا دروازہ کھلا اور سب سے بہترین مقام اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد میں آتا ہے اور دو رقعت کے بعد جب تشہد پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس تشہد میں چار اہم ترین چیزیں ہیں نمبر ایک اللہ رب العالمین کی و ونا اللہ رب العالمین کے توصیف اور کبریائی اللہ رب العالمین کے اس کی عبادت و حدلہ شریف کرنے کا وعدہ ہے نمبر دو میرے بھائیو دوسری چیز جب انسان اللہ تعالی کی تعریف توصیف اللہ کی حمد و صنعت اللہ کی کبریائی اور اللہ رپ العالمین وہ دہولہ شریف کے عبادت کا وعدہ کر کے فارغ ہوتا ہے تو اللہ کے بعد دنیا کا ایک پوری کائنات میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نمبر آتا ہے اس لیے اللہ کی توسیف اللہ کی تعریف اللہ کی حمد و اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے بعد بندہ اللہ کے رسول وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے السلام علیکم نبی النبی ورحمت اللہ وبار کا تو پھر انسان جب اللہ رب العالمین کی اے, نبی رحستر, اللہ تعالی کی حمد و سلام اور نبی پر درود و سلام پر, آ, پڑھ کر کے فارغ ہوتا ہے تو اپنے اور اپنے تمام نیک بھائیوں کے حق میں دعا کرتا ہے السلام علینا والد اللہ سالحین کتنی جامع اور مانے تشعور ہے پھر جب اپنے حق میں اپنے ایمان والے نیکو صالحین بندوں کا حق میں دعا کر کے فارغ ہوتا ہے پھر اللہ رب العالمین کے سامنے توحید اور رسالت کا اقرار کرتا ہے اشحد وہ اشحد اللہ واشحد ان محمد ار اب رسول یہی اپنی نماز کی تکمیل کرتا ہے اور نماز سے فراغت حاصل کرتا ہے یہ چار بنیادی چیزیں درستوں تشوہت کے اندر ہیں سب سے پہلی چیز انسان اس تشہد کی پدا کرتا ہے تو لندہ ہی وسط نواتوسو یہ یہ تین کلمات ہیں اور بڑے جامع اور معنی ہیں سب سے پہلا جملہ اصطحیات تحیات تحیہ کی جمع ہے جس کے معنی آتے ہیں یہ فقیر مانا الفاظ ہیں۔ اس کے معنی ہم اقتصار کے ساتھ بیان کیے جا سکتے ہیں اصحیات ساری سہیات ہر قسم کی سلامتی ہر قسم کی عزت ہر قسم کا کمال ہر قسم کا فضل و کمل کمال ہر قسم کی حمد و شناخت ایک جملے میں بندہ کیا کہتا ہے اصحیات اور یہی وہ چیز ہے جس کو بندہ ہمیشہ پڑھتا الحمدللہ رب اللہ یہ ہے میرے بھائی اور اتنا بڑا یہ لفظ ہے اتنا فضیلت مانا یہ لفظ ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث نبی علیہ نب یہ رہتے ہیں جب بندہ اطوریمان والحمدللہ الحمد اللہ ایک مرد مومن ایک کرما گو اللہ تعالیٰ کاتبہ کہتے الحمد للہ الحمدللہ للہ تب لان اگر بندہ ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے تو اللہ خوش ہو کر کے اتنی نیکیاں دیتے ہیں جس سے قیامت کے نیکوں کا پورا ترادر ہی جاتا ہے الحمد للہ تبلا المیشان اور بندہ اگر اس کے ساتھ ایک جملہ اور ملا لے سبحان اللہ وحمد للہ اللہ کی حنگ سنا بھی بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف اور کوشش اور جی بھی بیان کی تو نبی و ساتھ ماتے ہیں سبحان اللہ وحمد اللہ اے میرے امت کے لوگوں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے تم نماز کی پابندی کرو اور تشہود میں جمع کر کے بیچتے ہو اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرتے ہو جس انسان نہیں الحمدللہ کے ساتھ وسبحان اللہ والحمدللہ دونوں ملا کر کے پڑھ لیا ایک مرتبہ پڑھتا ہے اللہ ایک نے کیا دیتا ہے تم تملان مابین اگر اکٹھا کی جائے تو زمین اور آسمان کا خانا پوری دنیا کا جو ہے بھر جائے کتنی فیشن فض فضل کرم وانا اور کون ہو سکتا ہے سیوارمین کی یہ مطلب ہے میرے بھائیوں اچھا تو مل ہر قسم کی حمد و سنا ہر قسم کی چبریائی ہر قسم کی بڑائی ہر قسم کی پاچیدگی صرف اللہ وہدہ لا شریف کے لیے ہی. نمبر دو اس کے بعد بندہ کہتا ہے وسالواتو سال واتو سلاد کی جمع سلاوات ہے آپ حضرات جانتے ہیں فال سلاواد سلاد بھی جانتے ہیں مسلی بھی جانتے ہیں مسلح بھی, بھی جانتے ہیں یہاں رہنے کی بنا پر اس رفظ کا معنی آپ کو معلوم ہے نماز دعا اللہ ہو بس اور اے اللہ ہماری ہر قسم کی نماز بندوں کی ہر قسم کی عبادت ہر قسم کی نماز ہر قسم کی دعا ہر قسم کی نیکیاں جو ہیں اللہ صرف تیرے لیے ہیں لیے نہ نماز ہو سکتی ہے نہ کسی اور کے سامنے دعا کوئی دعا کا مستحق ہو سکتا ہے اسی لیے رب العالمین نے وحد شریف ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ بنائی بتائیے دوستو کہ انسان اپنی ساری عبادات صرف اللہ وحدہ لا شریف کے لیے کرے کل سراسی وی مبافی دل جا ربد لا لاشری طرح اے نبی اعلان کر دیں ہماری دعا ہماری نماز ہمارا روکو ہمارا سوجود ہماری عبادت ہمارا تمام یہ جی صرف آپ کے لیے ہے اللہ تیرے علاوہ میری کسی بھی قسم کی عبادت کسی اور کے لیے نہیں ہوتی اس لیے میرے بھائیوں ہر قسم کی نماز نوافل ہو فرائض ہوں سنن ہوں مستحکات ہوں حادات کی ہوں جتنی بھی نمازیں آپ کی ہوں گی وہ صرف اللہ وحدہ اللہ شریف کے لیے ہونی چاہیے لیکن افسوس سر افسوس ہمارے بڑے شریر کے اندر اللہ کے لیے عیشا کی سترہ ہے فجر کی چار رکعات اور جب انسان پڑھ کے ہوتا ہے تو اراد کی طرف رک کر کے دو رکعات اور پڑھتا ہے کہتا ہے یہ سترہ ہے اللہ کے لیے اور دو رکعتیں دو اعظم کے لیے اللہ وغر. نماز بھی صرف اللہ کے لیے نہ رہ گئی ساری نماز صرف کس کے لیے اللہ وعدہ شریف کے لیے آپ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں اصل یا تو شراوات ہو اللہ میری ہر قسم کی نماز صرف اللہ کے لیے ہے یہ ضرور ہے عبادت اللہ کے ہے اور طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سے گے لیکن کوئی ایک رکعت نہ مان ایک سجدہ ایک رکوع ایک تماش اللہ کے علاوہ کائنات کوئی اور اس کا مستحق نہیں ہو سکتا اس لیے سلاح دوستیا سے توبہ کر لو نمبر تین وقت پر یہ بات ہو ساری سیاحت اللہ کے لیے ساری عبادات اللہ کے لیے اور نمبر تین وہ طیباد ت... و... سارے طیباد بھی اللہ کے لیے طیباد طیباد بھی جمع ہے ہر پاکی دا حلال حلال شوق و شبہش سے پاک شریعت کے مطابق ہر قسم کے ملاوٹ اخلاص ملاوٹ سے پانچ اخلاص کے ساتھ ہر قسم کے پاکہ عمل یا پاکہ کلام جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ بہادو لا شریف کے لیے ہوتا ہے یہ اللہ بلانمین لا ان اللہ تیم لا اللہ طیبن. اے لوگو اللہ پاک ہے اور صرف پاکہ چیز کو قبول کرتا ہے وہی کنام وہی گفتگو وہی زبان وہی الفاظ اللہ تعالیٰ قبول کرتے جو پاک ہو وہی صدقہ وہی عمل وہی عبادت وہی گفتار وہی کردار اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوتا ہے جو اللہ رب جو بالکل پاکی نہ ہو سرک سے پاک ہو بدعات سے پاک ہو ملاوٹ سے پاک ہو ریاکاری سے پاک ہو اور باپ دادا کے رسم و رواج کی ملاوٹ سے پاک ہو ہر چیزیں کو لنا وہ سروا کو للنا وہ تو للہ یہ توحیق چیز اب اس کے بعد پوری کائنات بزرگ بادہ خودا کو قصہ مختصر آپ حضرات جانتے ہیں اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑی دات سب سے بڑی محسن جس کے سدے سر سے اوپر ایسان ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم ہے. اس لیے یہ نماز ملی اللہ کے رسول کی برکت سے توحید ملی اللہ کے رسول کی ہدایت کی برکت سے یہ نماز ملی اللہ کے رسول کی تعلیمات کی برکت سے اس لیے نماز میں ان کو بھی مسلمان نظر انداز نہیں کر سکتا السلام علیکم اوہن ندی ہو اللہ وہ کا ہر دنیا کا مومن ہر کلمہ دو جب بھی تصویر میں بیٹھتا ہے تو نبی کو بھولتا نہیں بلکہ نبی سے کچھ لینے کے بجائے نبی کے حق میں دعائیں کرتا ہے کیا کہتا ہے السلام علیکم اوہ نبی اے نبی سارے سلامتی آپ پر اللہ نازل کرے اور کیا سلامتی کے بعد ورحمت اللہ اللہ اپنی رحمت ہے آپ پر نازل کرے اور نمبر تین وہ ہوں اللہ اپنی برکتیں بھی آپ پر نازل کریں یہاں سے ٹھیک اللہ میں دوستو ذرا سوچو عام مسجد کے اندر ہیں نماز میں تحیات پڑھ رہے ہیں اور نبی سے دعا نبی کے ہٹ میں دعا کس کی دعا تین چیزوں کی نمبر ایک اللہ آپ پر سلامتی سلامتی نازل کریں پتا چل گیا نبی بھی سلامتی میں کس کے محتاج اللہ کے نبی اپنی بھی سلامتی کے مالک نہیں ہے سلامتی السلام سلام کا نبی نمبر دو آپ رحمت اللہ عالمی ہے آپ کی برکت سے آپ کے پاس آپ کی فرما پٹاری آپ پر ایمان کی برکت سے اللہ تارا ہر ایک کو رحمتوں سے آواز دیتا ہے لیکن آپ بھی رحمتوں کے محتاج کتنے ہیں اللہ کے اسی لیے دنیا کے سارے مسلمان مل کے دعا کرتے ہیں اللہ اپنے رحمتیں اپنے نبی پر نازل کر دی یہی معاملہ برکتوں کا بھی ہے اللہ کے نبی پر ساری برکتیں نادر ہو اس کی بھی دعا اللہ تعالیٰ ستی کرتے ہیں میرے بھائیو فتح یہ چل گیا کائنات میں برکت دینے والا رحمتوں سے نوازنے والا ہر قسم کی بڑائیوں سے نوازنے والا ہر قسم کی سلامتی مالک اللہ بہاد شریف ہے اس کائنات میں سات میں آسمان سے لے کر کے نبی سخت کوئی مخلوط ایسی نہیں ہے جو سلامتی کی رحمتوں کی برکتوں کی مالک ہو اگر مالک ہوتی تو آخری نبی بہت سلب مالک ہوتے لیکن اس نماز میں سارے کھلونا انسان تو عماط اللہ سلامتی اپنے نبی پر رحمتیں اپنے نبی پر برکتیں اپنے نبی پر, پر نازل کریں اللہ کے نبی نے پوری امت سے جو چاہا یہی طرح کیا ہے کہ میرے حق میں تم آئے کرنا السلام علیکم اے جوہر نبی جو و رحمت اللہ وبر کبھی نہ تازی مصیبت دور کر سکتی ہے نہ دنیا کے کوئی بابا پیر مرشد دور کر سکتا ہے اگر مصیبتیں دور کر کے دور کرنا ہمارے کاروبار میں ہماری اولاد میں ہمارے مال میں اگر کوئی برکت دے سکتا ہے تو برکت دینے والا اللہ دا شریک ہے کسی انسان کے ہاتھ میں لینے دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے اللہ جس کے اوپر رحمتوں کا دروازہ کھول دے کوئی بند نہیں کر سکتا مایوسی اور جس کا دروازہ بند کر دے اسے کوئی کھول ہمارے یہاں مدنی چائےل مالک ہو گیا سب کے مشکلات تو اتنا پیسہ جمع کرے سب کی بندش وہ کھول رہا ہے جب کی تعلیموں کی بندش خود نہیں کھولے گی تو میرے بندش کوئی نہیں کر سکتا جب تک اللہ واد نہ چاہیں اور کوئی کھول بھی نہیں سکتا جب تک رب العالمی نہ کھولے میں جب تک اللہ سے مل رہا فلاح بدھ من اس لیے دوستوں اپنے عقیدے کو اپنی توحید کو اپنے ایمان کو درست کرو تاکہ اللہ بالعین ہر ہر موقع پر آپ مہربانی کرے نمبر تین میرے بھائی کو واہ نمبر ایک اللہ کی حمد و سلام نمبر دو نبی علیہ السلام شام پر سلامتی کی رحمت کی برکت کی دعائیں نمبر تین جو میں سکھلاتا ہے السلام السلام علین اللہ سلامتی نازل کر ہمارے اوپر اللہ کی حمد و سلام نبی پر گرو تو سلام اس کے بعد بندہ اللہ تعالی سے اپنے حق میں دعا مانگتا ہے نمازی السلام علین اللہ سلامتی ہمارے اوپر نازل کر دی الامتی کی دعا بندہ مانگتا ہے السلام علین اللہ سلامتی سے دروازے میرے اوپر کھود دے ہماری جان ہمارا ایمان ہماری امار, ہمارا مار, ہماری اولاد ہمارے اہل اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی اثاثر کتنی تیاری ہوا ہے یہی دن لگا کے دعا مانگے تو ہمیں کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے لیکن یہاں سے کہتے خوش ہیں اور اگر ہمارا خوش ہوتا ہے السلام علین امالباد <وعلا> <حسان> اے اللہ اپنی سلامت اللہ ہمارے اوپر اپنی نازل کر کرتی اللہ ہر بات سے ہمیں محفوظ ہے ہمیں اپنی سلامتی سے مالا مال کرتے پھر بندہ مومن وہ ہے جو صرف اپنی فکر نہیں کرتا مومن وہ ہے جو سب اپنے لیے اپنی فکر نہیں کرتا ایک ساد ہیں یزید بن عبداللہ خوشی اللہ کے رسول کے بعد آئے آپ نے سمجھا نا یا عزیز اتویب بلچن کلمہ پڑھ لیے مسلمان ہو گئے ان تم نے کر لیا اے یزید جنت بجانا چاہتا ہے اور ہمارے مسلمان بھائیو دورا سنو اور اپنے حالات کا جائزہ لو ہم کس درجے کے مسلمان ہیں ہم کس جنت کے طرفدار ہیں آپ نے پوچھنا یا رشیز اتویب بلچن یسیف جنت پہ جانا چاہتا ہے اللہ کے رسول آپ بھی سوال کرتے ہیں ہی ایمان لائے جنت کی لالچ میں ماں باپ کو چھوڑا جنت کی لالچ میں ہجرت کیا جنت کی لالچ میں جائیداد پراپرٹی سب کو کیا بیوی ہم نے چھوڑا سب کو جنت کی لالچ میں ہم تو سوچ رہے تھے جنت مل جائے گی اور ابھی آپ پوچھ رہے جہن جنت پہ جانا چاہتے ہو یا رسول اللہ سب کچھ تو کر چکے ہیں اور جنت تجھ میں جانا ہے بتائیں اس کے بعد آپ کیا اور کروانا چاہتے آج میں یہ جس جتنا تو تم نے کیا ہجرت ایمان جہاد سارے کاروبار ساری چیزیں طرف کر دیا جنت کی لالچ میں لیکن جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے بھی پسند نہ کریں گے یہ جنت پہ جانے کی شرط ہے ہے جو صرف اپنی فکر نہیں کرتا بلکہ اپنے دنیا کے سارے مسلمانوں کی فکر کرتا ہے اس لیے یاد ہوا کرتا ہے السلام وری نا آگے وبا دلہ ارے اللہ ہمارے اوپر شرام دھیتر اور ہمارے ساتھ دنیا کے سارے نیک بندوں پر بھی اپنی رحمتیں نازل کر دے نبی علیہ رہاتے ہیں جب کوئی بندہ میں یہ دعا کرتا ہے السلام علیہ وباد اللہ دعا تو سب کو یاد ہے آج ہی سے نیت سے دعا بڑا کرو میرے بھائیوں اللہ سل فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اللہ اپنے میرے اوپر رحمتیں ہیں اور ہمارے تمام نیک ساتھی جتنے صالحین ہی دنیا میں گزرے ہیں اور اس سب دنیا میں ہیں اللہ سب پر سارے اپنے نیک بندے اور صالحین کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ میرے ساتھ ان پر بھی اپنی سلامتی نہ دیں اللہ کا سل فرماتے ہیں جب بندہ یہ کہتا ہے تو صحیح بخاری کی روایت اشام بابا ایک مرد مومن جب اخلاص کے ساتھ میں دعا کرتا ہے اللہ میرے اوپر سلامتی اور اپنے سارے بندوں پر سلامتی نازل کر دے ہمارے سارے ساتھیوں کے اوپر تو اللہ سل فرماتے ہیں اللہ کی کسم ساتوں زمین اور آسمان میں کوئی ایسا بندہ نہیں جس پر اللہ اس بندے کی دعا کی برکت سے اپنی رحمت سلامتی نازل نہ کرتا پھر دوسری روایت اللہ نے فرمایا تمہارا پھال تمتا اگر تم نے سب کے دل کے ساتھ یہ دعا پڑھ لیا السلام وعلی عباد اللہ فرح رکھو فقطم تم اللہ کل برکت سے سب کو اپنے سلامتی میں ڈھان لیا میرے بھائیوں جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو سلام تیرنے کے بعد یہ میرا دشمن میرے بازوں کے جب اپنے مسلمان بھائی کو صالحین کو اتنے اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہو تو پھر اپنے مومن بھائیوں کو نقصان کیوں پہنچاتے ہو ان سے حسد کیوں کرتے ہو ان کو تکلیف کیوں دیتے ہو ان کو پریشان کیوں کرتے ہو ان کے جان اور مال کو نقصان کیوں پہنچاتے ہو انجا کے گھر میں نماز کی حالت میں تچاؤ کی حالت میں ہم نے دعا کہ اللہ ہمارے سارے طلبا کو سال کو سلامتی نصیب فرما اور نماز سے نکلنے کے بعد ہم یہ نہیں سوچے ہم نے اپنے بھائی کے حق میں یہی بھائی جو بیٹھا ہوا ہے ہم نے اس کے حق میں دعا کیا تو اس کو نقصان کیسے پہنچائے اور ایک بات اور یاد رکھنا یہاں سن حدیث ہے حادث بڑی پیاری بات کہتے ہیں میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دھر اتنی پیاری دعا کے مستحق تب بنیں گے پہلے ہم صالح بنیں گے تب اس دعا میں شامل ہو گئی اور ہفتے بھر نماز نہیں پڑھو گے جمعے کارو کو تو صالح نہیں بنو گے 11 مہینے رام اور سے کی زندگی گزارو گے اور رمضان میں مسلمان بن جاؤ گے تو گیارہ مہینے کی یہ برائی ہم نے کی ہے جو بیر صالح تھے ایک مہینے میں صالح نہیں بن سکتے جو انسان بیر صالح ہے کتنی بڑی نعمت اور مومنوں کی کتنی دعا سے خالی ہے ہم کہتے بول رہا اس مسجد سے نہیں سوری پوری دنیا کے اندر اربو خربو انسان دعا کرتے اللہ میرے ساتھ میرے صالح بندے وال ہی جتنے ہیں آپ کے نیک بندے سب پر اللہ رحمتیں نادل کر دے آپ یہاں ہیں لیکن پتا نہیں آپ کے حق میں کتنے لوگ دعا کر رہے ہیں اسی لیے اللہ کے سوش سمایا تبھی مومن اب کہتے ہیں کبھی ہی بندہ سویا رہتا ہے بے خبر لیکن اپنے دوسرے بھائیوں کی دو کے برتن سے جنت میں پچا جاتا ہے وہ. تب ہے جو دوسرے لوگ تمہارے ہتنے میں ابارا دو آ تو رہے. اسی لیے مومنوں آپس میں بھائی بھائی بن کر کے سول فت محمد کی زندگی گزارو اکورو کبری ہاں سخر اللہ بھول گئی الحمد للہ وباکہ وسلم اللہ اماد میرے بھائیو ایک آخری چیز اور رہ گئی ہے تین چار چیزوں میں سے پہلی چیز اللہ کی حمد و سلام نمبر دو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر دور دو سلام نمبر تین اپنے حق میں اور دنیا کے تمام سوال و بندوں کے حق میں اصطلاحات کے ساتھ نماز کی حالت میں سلامتی اور رحمتوں برقتوں کی دعا کرنا یہ ایمان کی برکت ہے نمبر چار اور آخری چیز جب بندہ اس ہوتا ہے تو کیا اقرار کرتا ہے اشد اللہ اللہ اشد و عن محمد اب تو رسول جب واشد و محمد رسول اللہ سب آخری چیز ہے تو کا اور رسالت کا اقرار پڑتا واہ میں ساری زندگی گزر جاتی ہے آدمی کی تب اقرار نماز میں تشود میں آئے تب اقرار لیکن ہمارے یہاں اصلی اقرار یہ ہے جب شادی ہوتی ہے قاضی سات کلم اتنا پختہ کرا دیتا ہے کہ پھر اب مزید کلمہ پڑھنے کی ضرورت آدمی محسوس نہیں کرتا میرے بھائی پتہ نہیں سات کلمے کہاں سے لے کر آ گیا یہاں مسلمان ایک کلمے سے ہوتا ہے اور اس سات کلمہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر کے لایا ہو یہ میک انڈیا پاکستان ہے بنگلہ دیش ہے تھوڑا اسلام میں ایک ہی کلمہ ہے شد و ان محمد رسول اللہ یا وہ شد و محمد اب دوسر یہ تو ہند اور سال اختراج یہ کلم طیبہ یہ سجرت طیبہ کی مثال یہ کلمہ کچھ تقبہ یہ کلیمہ کچھ اخلاص نبی علیہ رہی صاحب میرے ساتھ نمایا جس مومن نے دل کے ساتھ امانت داری کے ساتھ اخلاص و تقبیر کے ساتھ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الا اللہ محمد رسول اللہ وجبت لہ الجنہ اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا نمبر دو آپ نے جس نے اس کلمی کو پڑھا اور اس کلمی کے سخاوے کو پورا کیا صاحب نے کہا یہ کلمہ لائی لائی جنت کی جی ہے نا بتاؤ جنت تو سامنے جو کھڑا رکھا سیکھ سی تار سے چا سیدھے تار سے تالا نہیں کھلتا چا بھی چاوی کس میں جس میں دانت بنے اور باقاعدہ ہاں تالا نہیں کھلتا تالا کھلنے کے لیے کیا ضروری ہے چاوی اور چا بھی وہ ہے جو فراہی گئی ہو جس کے اندر دانت دندان بنے ہو کہا کہ مستاح جن یہ جو تم کہتے ہو کل میں تو یہ بات جنت کی کنجی ہے تو یہ بھی سیدھے تار کی طرح رہا سوکھا روکھا کلمہ تو بھی نہیں بلکہ اس کو چا بھی بنانی ہے شریعت کی پابندی کرو گے تب کہیں یہ چار بنے گا تو تاہ الجنہ میرے بھائیو اللہ کے رسول ساتھ تعالیٰ جس نے کلمہ پڑھا اس کے اوپر جنت کو اللہ جہنم کو اللہ تعالیٰ نے حرام کرا دے دیا اللہ تعالیٰ اس کلمے کو پڑھنے کے ساتھ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے تقاضے کو پورا کرنے کے تو فیمس فرمائے یا میرے بھائیو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو جس ملک میں ہم رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں سے رہ سولہ اور ان کے عام ان و انصار کے اللہ تعالی حفاظت فرمائے ہر بلا ہر مصیبت ہر پریشانی سے اللہ تعالی ان کو بچائے ان حال ادمین ان ہراس سے کام وہ لے جس میں تیری رضا امت کی بھنا قوم اور وطن کی خیر ہو اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کے اپ کے آپ کا غضب آپ کی ناراضگی امت کا نقصان ہو خسارا قوم اور وطن کا نقصان ہو اللہ تعالی ہر ایسے کام سے ان ان کے ہاتھوں کو پکڑ لے رب اس شہر میں ہم رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان حفیظ اللہ کو ہر بلان ہر آفت ہر مصیبت اللہ تعالیٰ انہیں بچا ان سے وہ کام لے جس میں آپ کی خیرت آپ کی رضا ہو ہر ایسے کام چل ہاتھ کو روس لے جن میں جس میں آپ کی ناراضگی ہو اور امت کا نقصان ہو ارحان اس ملک کو ہم امان کا گہوارہ بنا دے دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں ہر مسلم ملک کو ہم امان کا گہوارہ بنا اور جہاں مسلمان اکلیت میں۔ اللہ وہ اقلیتی سبنے والے مسلمانوں کی جان مار ان کی عزت اور اسمت اللہ تعالی حفاظت فرما رب العالمین ہم جو کہتے ہیں اور سنتے ہیں اس پر عمل کرنے والا بنا الہان عظیم تو جو بھاری دو دین سے تو ہے اللہ انہیں تیر کی تعریف کر دے اللهم صل علی والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات عباد اللہ رحمۃ اللہ ان الله امر بالعدل والاحسان وای سائده الپورب وانہ اری فہاشہ جی رکھ لال رکھوں تد کر ود کرد قرخم ودیب رکھوں کر اللہ اکبر